محترم بھائیو، کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے اور کچھ لوگ ان کو سمجھنا نہیں چاہتے اب یہ وقت بات, بات جو میں نے پچھلے خطبے میں ہر شخص اس کے مال کا دس سے چودہ فیصد تک ہر سال ا لیا جاتا ہے چوری کر لیا جاتا ہے اسلام نے ایک سال میں اڑھائی پرسینٹ زکات مانگی تھی تو تم نے انکار کر دیا اور یہاں ہر سال ہر شخص کا روپیہ دس سے لے کر چودہ فیصد تک उसकी ہو جاتا ہے اس کی جیب سے چوری ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اپنا مسالہ نہیں بناتے یہ ہمارا مسئلہ نہیں اس لیے کہ وہ ڈھائی پرسینٹ جیب سے نکال کر دینی پڑتی نظر آتی ہے اور یہ جو جیب سے چوری ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا آ جل پہاڑ ہو جل اس کے علاوہ ہر شخص اپنی زندگی کا ٹیکس ادا کر رہا ہے جے رہا ہے ہر شخص جے رہا ہے آپ کہتے ہو ہم آزاد ہیں آپ ججیا دے کر رہتے ہیں. آپ سابن کی ٹکیا لینے جاتے ہیں تو آپ کو اس پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اور ایک ایک ٹیکس کئی کئی بار دینا پڑتا ہے موبائل فون میں پیسے ڈالتے ہیں تو آپ کو پورے نہیں ملتے یہ اس کے علاوہ ہیں جو آپ کا روپیہ ہر سال چھوٹا ہو جاتا ہے یہ اس کے علاوہ ہیں بنیاد اس کی کیا ہے سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ربا و موکیلا و شاہدہ کاتبہ وکال وحم ثواب <سَوَاو> اللہ تبارا کا وچالہ نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اس پر وٹنس کرنے والے گواہی دینے والے اور اس کا فارم فن کرنے والے ان سب پر پھٹکار کی ہے ناند کی ہے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے ان کو اپنی جنت سے دور کیا ہے اور فرمایا مت سمجھنا کہ کھلانے والا مجبور ہے والا بدمعش ہے اور جو خالی سائن کرنے والا گواہی دینے والا وہ سادہ مزدور اور ملازم ہے تو ان کا فرق ہونا چاہیے فرمایا نہیں وکال وہم سوا یہ سارے کے سارے برابر کے لانتی ہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک در ہم سود کا لین دین کرنا چھتیس دفعہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کئی لیول ہیں سود کے کئی لیول ہیں کئی درجات ہیں ایسا روحا یا رج العم ہو اس میں سے کم از کم کا گناہ اتنا ہے جتنا کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے اور اس سب سے بڑھ کر وَرَسُولِهِ اگر تم باز نہیں آتے سود کے کام سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں چیلنج دیا جاتا ہے یہ قومیں ہمیشہ ان کو سرپرائز ملتا رہا عراق میں کچھ سوچ کر آئے تھے کچھ اور ہوا افغانستان میں کچھ سوچا تھا نتائج کچھ اور نکلے بہت سوچ بچار کر آتے ہیں بڑی اسٹریٹجی بنتی ہے بڑی فیزیبلٹی رپورس آتی ہیں اپنی قوت کا اندازہ مسلمانوں کی قوت کا اندازہ اپنی ٹیکنالوجی مسلمانوں کی اپنا ڈالر مسلمانوں کی کمزوری یہ سب تقابل کرنے کے بعد وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سرپرائز ملتا ہے مقابلہ ہوتا ہے ان کو کوئی توقع نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عین میدان میں وہ مدد نازل ہوتی ہے جن کا کافروں نے اندازہ نہیں لگایا ہوتا اس آسمان سے آنے والی مدد کا ان کے پاس کوئی حال نہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ایک حل ان کے پاس ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو ان کے رب کے ساتھ لڑا دیا جائے مسلمانوں کو ان کے رب کے ساتھ لڑا دیا جائے اور جب ان کا رب بھی ان کو مارنا چاہتا ہو ادھر سے کافر بھی ان کو مارنا چاہتے ہوں پھر ان کا کوئی حامی و وناصر نہیں ہوگا اور مسلمانوں کو رب سے لڑانے کا طریقہ ہے کہ ان میں سود کو عام کیا جائے سودی کام گلی گلی محلے محلے کھیتوں کھلیانوں میں شہرا اور پہاڑوں میں جگہ جگہ جا کر کے حکومتیں بھی اسی کام پر لگی ہوئی ہیں عوام بھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں پرائیویٹلی عام شخص بھی یہی کام کہ جاؤ جا کر کے لوگوں کو سود پر پیسہ دو اور ان سے اضافہ قبول کرو آپ کو اندرونی سندھ کو اچھی پھر کب کی نظر آئے تو آپ اس کو روک کر پوچھو وہ کہے گا میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں سود پر اور اس کی گاڑی لیے اور پھر اس کی نت نئی شکلیں جو موٹر سائیکل کے قابل نہیں اس کو موٹر سائیکل دو جو موٹر سائیکل کے قابل ہے اس کو کار دو جو جھگی کے قابل ہے اس کو بنگلہ دو دنیا کی سہولت دے کر سود پر قرضے دے کر مفتیوں سے فتوے لو اور ان کو مطمئن کر کے اپنے جال میں پھانستے چلے جاؤ پھانستے چلے جاؤ اور وہ بظاہر آپ کو ترقی ہوتی نظر آئے گی حقیقت میں سارے کے سارے اللہ کی غلامی سے نکل کر بینکوں کی غلامی میں آ چکے ہیں اور ربیع کرام کی عبادت کی فکر ہونے کی بجائے ان کو اس بات کی فکر رہے گی کہ مہینہ ختم ہونے جا رہا قسط کیسے دینی ہے یہ وہ پروسیس ہے جس میں قوموں کو گزارنے کے بعد پھر ان پر باقاعدہ حملہ کیا جاتا ہے اور ان کو پھر سرپرائز نہیں ملتا یاد رکھو سود دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ آپ نے تولہ سونے کے بدلے تولہ لیا اور تولے کی بجائے سوا تولہ لیا تو یہ اضافہ جو ہے یہ سود ہے بھلے نقد و نقد ہی کیوں نہ ہو اور دوسرا سود یہ ہے کہ مدت گزرنے پر زیادہ لینا اس کو رب الفضل کہتے ہیں اس کو رب النسیح بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے مگر سود کی جڑ کاٹ کر رکھ دی میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک معاملات کی بات ہے کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے اسلام ایمان کفر نفاق کی بات نہیں ہے بے شراکی اور خرید و فروخت کی بات ہے اتنے سخت لفظ بیان رب ربیعت جلال نے کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اتنا سخت رویہ اختیار کیا کہا میں اس کو مٹاتا ہوں کہا یہ بدکاری سے زیادہ بدتر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ آج اکنومی کو اکانومی کو آج باقاعدہ جنگ کا ہتھیار بنا کر استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں پر حملہ ہونے سے پہلے جو ان کا سب سے ہراول دستہ پہلے آ کر حملہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی امتوں پر سود کا حملہ ہوتا ہے وہ اس بڑی جنگ کا حصہ ہوتا ہے مسلمانوں کے گوشت کو سود کی بھٹی میں گلایا جاتا ہے تاکہ بعد میں کھانے میں کسی قسم کی کوئی ہڈی منہ میں نہیں پھنسے یہ اس بڑی جنگ کا حصہ ہے مسلمانوں کی شکست اور فتح کا مسئلہ ہے مسلمانوں کی غلامی اور آزادی کا مسئلہ ہے جس کو چودہ سو سال پہلے بھانپ لیا میرے مصطفیٰ علیہ اللہۃسلام نے اور ان کے رب نے اس قدر سخت الفاظ بیان فرمائے چھ چیزیں عہد نبوت میں رننگ ایٹم تھی پہلی بات یہ سمجھو روٹین میں تو کھجور سے گندم خرید لو گندم سے جو خرید لو اس طرح کے سودے چلتے تھے نبوت میں سونے چاندی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی میرے پاس گندم ہے تیرے پاس جو مجھے وہ چاہیے آپ وہ لے لو اس کے پاس کھجور ہے میرے پاس گندم ہے اس کو کھجور چاہیے مجھے گندم چاہیے وہ لے لو بیچ میں روپیہ پیسہ نہیں آتا تھا اور اگر کہیں ایسی شکل بنے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے نہیں چاہیے جو میرے پاس ہے وہ اس کو نہیں چاہیے تو پھر درم و دینار کی ضرورت پڑتی تھی ایک قیمت ہوتی ہے ایک مال ہوتا ہے آپ نے ایک کلو چینی خریدی روپے سے یہ روپیہ قیمت ہے اور چینی مال ہے اس لیے مال کے ساتھ مال کا تبادلہ ہو جاتا تھا قیمت کے ساتھ بھی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درخت دینار نہیں بنائے کہ میری حکومت آ ہے اب میرا سکا چلنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں بازار میں جو لوگوں کے منڈ کیے ہوئے موجود ہیں انہی کو چلاتے رہے لیکن فرمایا چھ چیزیں جو اس زمانے کی رننگ آئٹم تھی ان کو ڈائریکٹ آپس میں ان کا تبادلہ ممنوع قرار دے دیا فرمایا خجور گندم جو نمک سونا اور چاندی ان کو آپس میں گندم گندم سے جو جو سے سونا سونے سے چاندی چاندی سے آپس میں تبادلہ نہ کرو آپس میں تبادلہ کرو گے تو قیمت قیمت کے ساتھ بکے گی سونا چاندی یہ بیچنے خریدنے کے لیے نہیں ہوتا یہ تو مجبوری ہے کہ میرا سامان جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں آپ کا مجھے نہیں تو بیچ میں سونا چاندی لانا پڑتا ہے چیزوں کی خرید و فروخت ہونی چاہیے روپے پیسے کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے اس کو کم از کم کیا کیونکہ اس سے نکلتا کچھ نہیں جب مال بکتا ہے تو اس سے مزدوریاں نکلتی ہیں اس سے برکتیں نکلتی ہیں سونا چاندی کی خرید و فروخت مجبوری کے وقت چین چاہیے آپ کو ٹھیک ہے لے لو فرمایا ان کی آپس میں گندم گندم سے جو, جو سے کھجور کھجور سے سونا سونے سے چاندی چاندی سے ان کی آپس میں بی اگر کرنی ہے تو برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ سو گرام میں نے سونا آپ کو دیا سو آپ نے مجھے دے دیا ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو ایک صحابی کو چینج چاہیے تھا اس کے پاس بڑے سکے تھے اس کو چھوٹے سکے چاہیے تھے دوسرے صحابی کے گھر میں جاتے ہیں اس کے دروازے پر کھڑے ہیں اس کو کہا تیرے پاس چھوٹے سکے ہیں کہتا ہے مجھے بھائی وہ چاہیے میرے بڑے لے لو چھوٹے دے دو بولے ٹھیک ہے لاؤ مجھے دو میں کمرے سے لے کر آتا ہوں کہنے لگے بالکل ایسا نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر تو اپنے کمرے سے اپنے سکے لے کر آ دروازے پر کھڑا ہو ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے یہ معنی ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر کا وہ گھر سے اٹھا کر لایا دروازے پر انہوں نے تبادلہ کیا پرمایاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا سونے کے بدلے برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ کا حکم دیا ہے اگر برابر برابر نہ ہوا تو بھی سود ہوگا اور اگر ایک اب ہے اور ایک تب ہے تب بھی سود ہوگا اتنی لیٹ برداشت نہیں کی کہ وہ اپنے کمرے سے اٹھا کر کے لے آئے یہ حدیثیں کل تک سمجھ نہیں آتی تھی آج آتی ہیں پھر کیا ہوا کسی سنار کے پاس لوگوں نے اپنے سونے رکھے ہوئے تھے اس نے ان کو رسید دی ہوئی تھی کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کا دو تولے اس کا چار تولے اس کا دس تولے سونا میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ اقرار کی رسید جو اس کی تھی وہ گیا کسی دکان پر فرنیچر خریدا اس نے کہا کہ میں آپ کو میرا, میرا سونا سونار کے پاس پڑا میں لا کر کے آپ کو دے دیتا ہوں وہ دکاندار کہتا ہے کہ کہاں جاتے رہو گے وہ مجھے پرچی مجھے دے دو میں خود ہی لے لوں گا اب وہ پرچی چلنے لگ گئی سونا اس کے پاس پڑا رہ گیا اور وہ پرچی لوگ لے رہے دے رہے اسی سے سامان خرید رہے ہیں اس نے دیکھا کہ یہ پرچی تو سادہ سی تھی اور سادہ سا سائن ہوئے ہوئے تھے تو پھٹ جاتی ہے اس پرچی کو ذرا پرنٹ کروا لیتے تو وہ نوٹ بن گیا اوپر لکھا حامل ہاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا کبھی اپنے نوٹ پر دیکھنا کیا لکھا ہوا ہے حامل ہاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا کیا کہ یہ پرچی ہے پھٹ جاتی تھی ہم نے چھاپ دی ہے مگر یہ جب تم لاؤ گے تو جو سونا سنار کے پاس پڑا ہے وہ حامل ہادہ کو دکھانے پر سونا مل جائے گا بعد میں سونار کو شیطان نے سمجھایا کہ تیری تو پرچی چلتی ہے تو کون پہچانے گا کہ کتنا سونا موجود ہے اور کتنی پرچیاں ایشو کی تم نے تم زیادہ پرچیاں ایشو کر دو اگر اس کے پاس سو تولے سونا پڑا ہوا تھا تو اس نے دو سو تولے کی پرچیاں ایشو کر دی اب اس کی پرچی چل رہی ہے اس کے بعد اس کو سود مل رہا ہے لوگوں سے اس کو اور مزہ آیا اس نے تین سو کی چار سو کی دس حتہ کی حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں نے اپنا سونا اس سے واپس لے لیا اور بازار میں اس کا اعتماد چل رہا ہے اس کی پرچیاں چل رہی اس کو کہتے ہیں بینک اس کو کہتے ہیں کاغذی کرنسی اب اس کے پیشے کوئی سونا چاندی نہیں ہے اور یہ چل رہی ہے یہی وجہ ہے حکومت کہے یہ سو کا نہیں پچاس کا ہے تو وہ پچاس کا ہو جائے گا آپ نے مزدوری کر کے ہزار روپیہ کمایا تھا حکومت نے کہا نہیں یہ پانچ ہے وہ پانچ ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سونا سونے کے بدلے برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ جب آپ نے پرچیاں چلا دی جی سونا نہیں بیچ میں آیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب پرچی کا پرچی سے تبادلہ ہوتا ہے دونوں کا سونا اگر تھا بھی تو دور پڑا ہوا تھا ہاتھوں ہاتھ نہیں تھا اگر ہم آپ کی نصیحت پر آتے اور ہاتھوں ہاتھ پر رہتے تو آج کاغذی نوٹ کی بجائے سونے اور چاندی کی اشرفیاں ہمارے ہاتھ میں ہوتی حکمران کہتا تیری اشرفی سستی ہو گئی ہم کہتے تو جھوٹ بولتا ہے میری میرا سونا کیسے سستا ہو گیا اس کا ایک بازار کا ایک ریٹ ہے وہ رہے گا تیرے کہنے سے بڑا ہوگا کسی ملک میں کوئی دھماکہ ہو جائے اللہ محفوظ رکھے کوئی جنگ لگ جائے اس کی کرنسی فوراً زیرو ہو جاتی ہے افغانستان میں جنگ لگی ان کی کرنسی تول کر بکتی تھی کیونکہ یہ اعتباری کاغذی نوٹ ہے یہ وہ مادنیات جس کی اپنی ذاتی قیمت ہوتی ہے وہ نہیں آپ نے دیکھا کہ ایک روپے کا سکہ پاکستان میں تانبے کا آیا تھا اور وہ ختم ہو گیا کیوں ختم ہو گیا اس لیے کہ جس دن وہ منٹ ہوا تھا اس دن ایک روپے کا اتنا تانبا بازار میں ریٹ ہی تھا اگلے سال دس سے لے کر چودہ پرسینٹ جب روپیہ ڈاؤن ہوا اگلے سال اور ڈاؤن ہوا وہ جو ایک روپئے کا تانبا تھا وہ اس کی اصل قیمت دو روپے ہو گئی لوگوں نے اٹھا کر کے ڈالیا اس کو آپ دیکھتے نہیں کہ پانچ روپیہ پہلے بڑا تھا اب چھوٹا ہو گیا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ وہ بنیادی سود ہے کہ ہم نے اصل سونے اور چاندی کے سکوں کو چھوڑ کر ان کے کہنے پر کاغذوں پر آئے اور اب تو کاغذ بھی نپید ہوتے جا رہے ہیں اب آگے ہیں وہ کارڈ کارڈ کارڈ پر یہ کارڈ ہے کارڈ ہے اس میں کریڈٹس لاکھ ہے اس میں پچاس لاکھ ہے ایک ہی طرح کا کارڈ ہے وہ سفر سفر صفر کمپیوٹر میں لکھے ہوئے ہیں جتنے چاہیں لکھ دیں جتنے چاہیں بٹھا دیں اور آپ کو اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ روپے کو کم استعمال کرو کارڈ کو زیادہ استعمال کرو کیونکہ اس میں وہ اس میں تو آپ مانگنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو کم از کم کاغذ دینے پڑیں گے اور وہ نہیں دے سکتے جیسا میں نے پچھلے خطبے محرض کیا تھا اور کارڈ کا معاملہ آسان ہے آپ کو دے دیں گے بھی اس میں کم ہے اس میں زیادہ ہے جتنے چاہو لکھ دو اس میں کچھ دینا نہیں پڑتا بنیاد کہاں سے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت فرمایا سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر ہم نے اس کو سونار کے پاس رکھا اور پرچیوں سے کھیلنا شروع کیا اب آپ مجھے بتائیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں سود ختم ہو پاکستان کے حکمران باہر سے قرضہ لیتے ہیں وہ سود کے بغیر دیتے نہیں وہ قرضہ نہیں دیں گے تو پل نہیں بنیں گے پل نہیں بنیں گے تو ووٹ نہیں ملیں گے ووٹ نہیں ملے گا تو ہماری حکومت نہیں بنے گی گویا آپ کہتے ہو سود ختم کرو کا مانا ہم اپنی حکومت ختم کریں گے پر اس پر کوئی راضی نہیں ہوگا اس کا حل کیا ہے حل اس کا ہے تو بہرحال مشکل کام لیکن اگر ہم ہمت کریں تو یہ آسان ہو سکتا ہے پاکستان میں تقریباً تیرہ پرسنٹ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیں ستاسی پرسنٹ عوام کے بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہیں اور یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جتنے زیادہ اکاؤنٹ کھلیں گے جس قدر پیسہ زیادہ ہو اسلام کے نام سے ہو یا غیر اسلام کے نام سے ہو بینکوں میں جائے گا اتنا قدر ان کی ساتھ سے بڑھتی چلی جائیں گی کامیابیاں ان کی ہوں گی جتنا قدر اس کو کم کیا جائے گا اس کا حجم کم کیا جائے گا اس قدر ان کو فیر کرنے کی کوشش ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھپ گلی جہاں ملے اس کو قتل کر دیا کرو پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ پھوک مار مار کر آگ کو بڑکا رہی تھی ارے کیا پی کیا پی کا شوربہ تیری پھوک سے کیا بڑھے گی اور کیا کم ہوگی نہیں اس نے ثابت کر دیا کہ میں ابراہیم کی جماعت سے نہیں ہوں میں نمرود کی جماعت سے ہوں اس نے اپنی پھونک سے یہ ثابت کر دیا ورنہ اس کی پھونک سے نہ آگ بڑھتی تھی جی نہ کم ہوتی تھی جی. آپ اپنے چھوٹی سی کاوش اور کوشش کے ساتھ ثابت کرو کہ آپ سود مٹانے والوں میں ہو یا سود کو بڑھانے والوں میں یہ مت دیکھو کہ میری کوشش سے کیا ہوگا کتنا فرق پڑے گا یہ مت دیکھو یہ دیکھو کہ آپ اپنی باور کرو رب ابید الجلال کو کہ یا اللہ جن کے ساتھ تیری جنگ ہے میں ان میں سے نہیں ہوں بنیادی طور پر پیپر کرنسی ہی سود ہے اور اس میں ہم سب ملوت ہیں لیکن اس میں رہتے ہوئے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں کچھ مخلص لوگوں نے ملیشیا میں سونے اور چاندی کے سکے رائج کیے ہیں پرائیویٹ طور پر آپ اپنی اپنی کمیونٹی میں چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں چار دیواری گیٹ لگا ہوا ہے کسی بھی سنار کی کی ہوئی کوئی منٹ کی ہوئی اشرفیاں ان کو وہاں پہ چلایا جا سکتا ہے سونے اور چاندی کی روپے کی جگہ پہ آپس میں لین دین اس پر ہو اس کا روزانہ ریٹ میسج کے ذریعے پہنچا دیا جائے کہ آج روپیہ کم ہو گیا اور تیرے ہاتھ میں جو سکہ ہے چاندی کا یہ بڑھ گیا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس قدر مختلف ٹکڑوں میں مختلف کالونیوں میں مدرسوں میں یہ زیادہ ہوگا اسی قدر کاغذ سمٹتا چلا جائے گا اور اللہ نہ کرے آڑے حالات آتے ہیں تو سب کے پیسے زیرو ہو جائیں گے آپ کے نہیں ہوں گے اور شاید آپ کو معلوم نہیں اس وقت رشیا اور چائنا دھڑاد ہونا خرید رہا ہے پاگلوں کی طرح خرید رہا ہے مجھے اس بات کا دل کہتا ہے احساس ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارا سی پیک تیار ہوتا ہے رشیا اور چائنا دونوں اس میں شریک ہیں اور ان کا بہت زیادہ پیسہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے اور امریکہ اس وقت بلبلے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے بوبس ایکانومی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہائی ایکانومی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کوئی بید نہیں کہ دونوں ملک وہ سونے اور چاندی کے سکے رائج کر دیں اور کہیں جی آج کے بعد اسی میں تبادلہ ہوگا تم چھٹی کرو اور ایک دم اس کا گبارے سے ہوا نکلے اور وہ زمین پر آ جائے ہو سکتا ہے تو ایک طریقہ روپے کو کم کر کے سونے اور چاندی کے سکوں کو رائج کر کے اپنی اپنی کمیونٹی میں جس قدر جو کر سکے اتنا قدر اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اپنی معیشت کو حقیقی بنیادوں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے نمبر دو بینک ایک بروکر کی طرح ہوتا ہے آپ کسی اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں مجھے پلاٹ چاہیے وہ آپ دونوں کو ملوا کر کے ایک ایک پرسنٹ دونوں سے لے لیتا ہے آپ نے اس سے اس کے ذریعے پلاٹ لے لیا اس میں پلازا بنا دیا دکانیں کرائے پر دے دی وہ ریل اسٹیٹ والا کبھی نہیں آیا کہ اب تو آپ نے دکانیں بنا لی ہیں تو اس میں بھی مجھے حصہ دو کبھی آیا وہ, وہ ایک دفعہ ایک پرسینٹ لے کر آپ کی جان چھوڑ دیتا ہے یہی کام بین کرتا ہے ادھر سے پیسے لے کر ادھر دے دیے مگر وہ مستقل طور پر ان کی جان کھا رہا ہوتا ہے اور ان سے پیسے لے رہا ہوتا ہے پیسہ کسی کا انویسٹر یہ بن جاتا ہے اور دوسرے سے مستقل طور پر سود لے رہا ہوتا ہے اور یہ اس کی بدماشی ہے چار کام زیادہ کرتا ہے یہ نمبر ایک ادھر سے پیسے لے کر ادھر دینا انویسٹمنٹ کرنا نمبر دو ٹرانزیکشن کرنا پیسے کا تبادلہ لاہور سے کراچی بھیجنا کراچی سے اسلام آباد بھیجنا نمبر تین لوگوں کو چھوٹے موٹے قرضے دینا نمبر چار لوگوں کی امانتیں سنبھالنا جس کو کیرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں یہ چاروں کام ان کے بغیر کیے جا سکتے ہیں اگر یہ سارے چاروں کام ایک بینک کرتا ہے تو ان کو کاٹ کر چار مختلف کمپنیوں میں بانٹ دیا جائے یہ چاروں کام اس کے بغیر ہوں اگر تیرہ پرسنٹ اس وقت اکاؤنٹ ہولڈر ہیں اور یہ کام ان کے بغیر ہونے لگ جائیں اور یہ بھی پانی کے بلبلے پر بیٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگوں نے ان سے پیسہ لینا ہے ان کا بیس پرسینٹ لینے کے لیے آ جائیں تو دھرام سے نیچے آ سکتے ہیں اور اگر یہ سارے کام ان کے بغیر ہونے لگ جائیں یہ سب کے سب مجبور ہو کر آپ سے پوچھنے کے لیے آ جائیں کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے جتنے مولویوں نے فتوے دے دے کر لوگوں کو سودی بینکوں میں گسےڑا انہوں نے ان کے کام کو بڑھوتری دی ہے اور بینکوں کو بہت مزہ آیا ہے اسلام کے نام بیچنے پر ہر ایک نے اپنی کھڑکی کھول لی ہے اسلام کے نام کی. کیونکہ پیسہ زیادہ آتا ہے نظام سسٹم ہنڈریڈ پرسینٹ وہی ہے مگر اسلام کا نام لینے سے زیادہ بکتا ہے پہلا کام لوگوں کی امانتیں رکھنے کا کوئی مشکل کام نہیں ہے مختلف لاکر مختلف اداروں میں مدارس مساجد کمیونٹیز وہاں وہاں لاکر رکھے جائیں گارڈ رکھے جائیں پہرے رکھے جائیں لوگ اپنا سامان رکھیں اپنی مرضی سے نکالیں اپنے پیسے کو سودیا سے بچائیں سود کا حصہ بننے سے بچیں اپنے پیسے رکھیں اپنے نکالیں اس طرح کے لوکر جگہ جگہ رکھے جا سکتے ہیں بنائے جا سکتے ہیں اگر ہم جذبہ رکھتے ہوں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں مشکل کام نہیں ہے مجھے معلوم ہوا تارک روڈ پر کسی نے بنایا ہوا ہے آٹھ دس سال سے چل رہا ہے چوبیس گھنٹے سروس دیتا ہے وہ نمبر دو سود کے بغیر قرض دینا لاہور میں میں اس شخص کو ملا اخوت کے نام سے اس نے اس سسٹم شروع کیا ہوا ہے تقریباً اکتیس ارب روپے وہ کروڑوں لوگوں کو بغیر سود کے قرض دے چکا ہے اور اس کی ریکوری ننانوے اشاریہ نو فیصد واپس بھی آ رہا ہے جا بھی رہا ہے بینکوں کے بغیر قرضہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو بحال کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تشریح کی ہے فرمایا جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے تین مہینے کی مدت ہے تین مہینے تک اس کو سدکے کا ازر ملے گا جتنا پیسہ قرض دیا ہے اتنا سدکے کا ازر ملے گا اور تین مہینے کی مدت کے بعد اگر وہ نہیں دے سکا اس کو محلت دینی پڑی ہے تو اس کے بعد اس کا, اس کا جو ازر ہے وہ ڈبل ہو جائے احمد گا صحیح بخاری میں ہے قیامت کا دن ہوگا ایک شخص قیامت والے دن پیش ہوگا وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب قرض دے دیتا واپسی کا وقت آتا نہیں دے سکا تو اس کو مہلت دے دیتا پھر محلت بھی ختم ہو گئی نہیں دے سکا اس کو معاف کر دیتا جلال فرمائے گا یہ معافیاں دینا تو میرا کام تھا اور تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا ہے جا آج میں نے تجھے معاف کر دیا یہ کام کیا جا سکتا ہے اور تیسرا کام مال کے تبادلے کا یہ ایزی پیسہ اور دوسرے تیسرے اگر کر سکتے ہیں تو اس کی قانونی شکل بنا کر اس کو بھی کیا جا سکتا ہے چوتھا کام لوگوں کے پیسے آگے انویسٹ کرنا بہت لوگ پریشان ہیں کسی کی پینشنیں آ رہی ہیں کسی کی گریجویٹی ملی ہے کوئی بیوہ ہے کوئی ریٹائرڈ ہے بہت پریشان ہیں اگر تاجر لوگ جن کی تجارتیں صحیح چل رہی ہیں وہ مختلف کمیونٹیاں بنا کر کوئی کنسلٹنسی کمپنی بنا کر کوئی آرڈ کمپنی بنا کر اس طرح کی شکل بنا لیں کہ وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے پیسے ان کی بچتیں جمع کر کے ایسے کام میں لگانا جو کام پہلے سے چل رہے ہیں جن میں رسک کم از کم ہے اس طرح کا اعتماد جب بن جاتا ہے تو لوگ دھڑا دھڑ اس دروانا شروع کر دیتے ہیں اگر سکینڈل نہ بنایا جائیں نیتیں خالص ہوں خلوص ہو اور اعتماد ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام بھی کوئی مشکل نہیں ہے ان ظالموں کے بغیر کیا جا سکتا ہے آپ کا پیسہ آپ کے بھائی کو دیا اور آپ کو بھی کچھ نہ ملا اس کو بھی کچھ نہ ملا بیچ میں یہ کم جو اس کو دینے والا ہے اس ظالم کو بیچ سے نکالا جا سکتا ہے اعتماد کے ساتھ اگر ہم آپس میں اعتماد اور اپنی مہارتوں کو استعمال کریں اگر ہم اس مسئلے کو مسئلہ سمجھیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور اللہ اس کے رسول کی بغاوت سے بچنا چاہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے سے بچنا چاہیں تو یہ ساری کی ساری اس کی عملی شکلیں بن سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ سچا جذبہ ہو خلوص ہو اور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جتنا قدر یہ کامیاب ہوگا اسی قدر جو کفر ہوتا ہے کفر کی قوتیں ہوتی ہیں کفر کے نظام ہوتے ہیں وہ نہایت کمزور ہوتے ہیں فرمایا ان نقید شیتان اکان اور شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے اللہ نے شیطان کے مکر کو مکڑی کے جالے سے تشویح دی ہے مکڑی کا جالا آپ کو نظر آتا ہے بہت پھیلا ہوا ایک انگلی کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے اور اگر آپ ایک انگلی بھی نہ پھیرنا نہ جانتے ہو تو پھر اللہ ہی حافظ بھی. یہ سارے نظام شیطان کے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں ان کو بہت آسانی کے ساتھ فیل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ہم ان سے بھی زیادہ کمزور ہو جائیں تو پھر یہ بہت بڑے نظر آتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعات مسالہ ہے اور یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور یہ قرآن کی آیت سچی آیت ہے اور یہ حادث سچی ہیں اور اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیرہ ہونا سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں سر جوڑ کر محنت کر کے جو مینجمنٹ کو جاننے والے ہیں وہ اپنی خدمات پیش کریں جو آرٹ کو سمجھنے والے ہیں وہ اپنی خدمات پیش کریں اور یہ سب مل کر اس طرح کا سیٹ اپ بن سکتا ہے اللہ تبارہ و مطالعہ ہمیں اس بہت بڑی لانت سے ہماری جان چھڑوائے رب جلال کسی متبادل شکل میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق دے ہما علیہ